وخير الهديه بمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسرس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء استكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قليله هذا ما لدي عتيد الغيابي ذهنم كل كفار عنيد منع إلا يخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلى أن أفرف ألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما تغيطه ولكن تال في ظلال بعيد قال لا تختصبوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز فمن كان يرجو لقاء ربه فيعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا وقال عز خود بہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیت میں نے آپ کے سامنے کی ہیں پہلی آیت سورہ آخری آیت اور دوسری صورت البینہ کی ایک درمیانی آیت ان دونوں آیتوں میں اللہ وبارک و تعالی نے اصلاح نیت کی دعوت کی ہے اور نیت کی اصلاح کی ضرورت کو بیان کیا ہے سورت الحب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَوْا رَبِّ جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو تو اس کو چاہیے کہ فلیح اسے نیک عمل کرنا چاہیے عمل صالح کرنا چاہیے عمل صالح کب ہوتا ہے اور کس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے امام ابن رحمۃ اللہ نے میں سے کئی ایک روایت کیا ہے کہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہو ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل خالد وصلہ کیا گیا ہو اللہ کی خاطر کیا گیا ہو کوئی بھی نیٹی ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کی رضا مندی اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کی نیت سے جو ہے کی گئی ہو اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو وہی عمل عمل اس طرح کہلاتا ہے جس میں دونوں شرطیں پائی جائیں عمل میں اخلاص ہو لیکن اس رسول کی اتفاع نہ ہو ایسا عمل بھی ناقابل قبول ہے یہ عمل تو بالکل درست ہے عسو رسول کے موافق ہے لیکن عمل کرنے والے کی نیت میں خلوص نہیں وہ عمل کر رہا ہے شہرت کے خاطر ناموری کی خاطر عزت کی خاطر اپنی قوم کا نام بلند کرنے کی خاطر ایسے شخص کا عمل بھی ان اللہ قبول نہ ہوگا بھلے سے وہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اسوہ رسول اور سنت رسول کے موافق کیوں نہ ہو۔ تو اعمال کی قبولیت کی اساس و بنیاد ہے کہ انسان کی نیت جو ہے خالص ہو۔ اسی مفہم کو اللہ تعالی نے سورۃ البینہ کے آخری بیان فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له انسانوں کو تو بس ہم نے اس بات کا حکم دیا ہے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے اسی کی خوشمودی چاہتے ہوئے اسی کی رضا مندی چاہتے ہوئے اور اسی کی محبت چاہتے ہوئے اسی سے ڈر کر مدرم بھائیوں ان دونوں رسوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت کی اہمیت بتائی ہے اور نیت کی اصلاح کی ضرورت بتائی ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی آج بڑی اچھا ضرورت ہے دیکھو بہت سارے امراض ہیں بہت سارے گناہ ہیں بہت سارے جرائم ہیں جو بے دین لوگ کیا کرتے ہیں لیکن نیت کی اطلاع اور نیت کا بگار یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے محتاج دیندار لوگ ہیں عمل کرنے والے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں پہلے تو عمل کرنے والے کم لیکن جو عمل کرنے والے ہیں ان میں بھی وہ لوگ کتنے ہیں جن کی نیتوں میں اخلاص پایا جاتا ہو جو نمازیں اس لیے پڑھتے ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے جو دین کی خدمت اس لیے کرتے ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے جو اس لیے دیتے ہوں حج اس لیے کرتے ہوں عمرہ اس لیے کرتے ہوں کہ ہمیں کسی طرح سے اللہ تعالی کی جنت مل جائے ایسے افراد معاشرے میں خال خال ہی نظر آئیں گے نیتوں کا بگاڑ نیتوں کا فساد یہ ہمارے معاشرے میں دینداروں کا ایک عام مبائی مرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح نیت کی اس قدر اہمیت آپ نے بتائی ہے آپ نے مشہور حدیث سنی ہے آپ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ, وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ عمال کا دار و مدان نیتوں پر ہے زندگی میں ہم جتنے بھی عمال کرتے جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں سب کا دار مدان نیتوں پر ہیں نیت سے کسی بھی عمل کی نیت بنیاد ہے کسی بھی عمل کی عمل کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے وہ نیت اگر درست نہ ہو صحیح نہ ہو سارا عمل بھی بیکار ہے رائے گاہ ہے ہے اس لیے آپ نے فرمایا وہ نما لمر آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے عمل بظاہر شریعت کے مطابق کر رہا ہے مگر عمل کے پیچھے جو نیت ہے آدمی کو وہی چیز ملے گی اگر اس نے شہرت و ناموری کی نیت سے عمل کیا ہے اسے شہرت و نام وری ملے گی جنت کبھی ملے گی نہیں اس نے جو ہے اپنی قوم اور اپنی برادری کا نام مشہور کرنے کے لیے عمل کیا ہے اس کے قوم کا نام بلند ہوگا برادری کا نام بلند ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی خوش اسے حاصل نہ ہوگی وہی نمر نوا آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی کہ اس نے نیت کی ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہے کہ نیت آدمی کے عمل کی قیمت ہے انسان کی نیکیا اور انسان کے امال نیت کی قوت اور نیت کی طاقت کے اعتبار سے اتنے ہی عظیم ہو جاتے ہیں عمل بظاہر کتنا مختصر کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو عمل کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے وہ نیت اگر عظیم ہے چھوٹا سا عمل بھی بہت بہت بہت, بہت ہو جاتا ہے آپ میں نے وہ حجیز نہیں سنی کہ بندہ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے کر قیامت کے روز وہ دیکھے گا کہ وہ ایک کھجور کے صدقے کا ثواب ایک پہاڑ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا بندہ حیران ہو جائے گا میں نے زندگی میں اتنی بڑی کوئی نیکی تو نہیں کی یہ میری اتنی بڑی یہ نیکی کون سی ہے جس کا ثواب ایک بہار کی مالی مجھے مل رہا ہے رب العالمین بتائیں گے یہ تیرا صدقہ ہے وہ ایک کھجور کا صدقہ ہے جو تھی اخلاق نیت کے ساتھ کیا تھا آدمی سا عمل کرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کھجور کے سدقے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بڑھاتا ہے پروان چڑھاتا ہے جس طرح کے تمے سے ایک شخص اپنی ہوٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے آپ نے مثال دی یہاں تک کی کھجور اس لیے اصل کہا کرتے تھے روب کبیر ورب روحنیا روب سغیر بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نیت انہیں بڑا کر دیتی ہے اور بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں ہیں کہ نیت انہیں چھوٹا کر دیتی ہے نماز پڑھ رہے ہیں دو اشخاف ہیں دونوں پچاس پچاس روپے سے کر رہے لیکن سبحان اللہ دونوں کے اجر و سواد میں زمین آسمان کا فرق ہوگا پڑھی تو دونوں نے دو دو رکھا تھی نماز لیکن پہلے شخص کی نماز میں جو خوشبو جو خصوص جو اخلاص جو طرف جو ول اللہ کی محبت کا جو جذبہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا جو خوف جس سے اس کا دل پوری نماز میں کاف رہا تھا ایسا شخص دو رکاط نماز پڑھ کے اتنا ثواب پائے گا اتنا ثواب پائے گا کہ جتنا ثواب کے بتاؤ ایک دوسرا انسان سو رکاس نفل نماز پڑھ لے تو اس دو رکعات والی نماز کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا اخلاص کی کمی کی وجہ سے تو مدرم بھائی یاد رکھنا عمل جو بھی کرے چھڑائی ہی کرے لیکن عمل کی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لے لے ہم جو نیکی کرنے جا رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں نیت کیا ہے کہیں شیطان ہماری دلوں میں یہ احساس نہ ڈال دے کہ لوگ ہماری تعریف کریں لوگ ہمیں نمازی کہیں ہم حض کر رہے ہیں اپنی نیت کا جائزہ لے لیں کہیں شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ وسفتا تو نہیں ڈال دیا ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کے لقب سے پکارا کرے کہیں ہم عمرہ کر رہے ہیں تو اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ کہیں لوگ ہماری تعریف نہ کرے کہ کتنا اللہ والا ہے کہ ہر سال اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے اصلاحی نیت بہت بڑی چیز ہے وہ لم رے آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی کہ اس نے نیت کی ہے آپ نے وہ حجیت سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی نیکی ہو کوئی بھی عمل ہو اس کا کم سے کم ثواب اللہ تعالی کے پاس جو ملا کرتا ہے دس گنا دس گنا کم سے کم ثواب ہو زیادہ سے زیادہ آپ نے فرمایا ستر گنا ملا کرتا ہے یہ جو ہوتا ہے کم سے کم دس گنا اور زیادہ سے زیادہ ایک نیکی کا ثواب سات سو گنا یہ ثقافت کس بنیاد پہ ہوتا ہے یہ بنیاد پہ ہوتا ہے آدمی کے دل میں جتنا خلوص ہوگا جتنے اخلاق سے انسان عمل کرے گا وہ اللہ تبارک کے پاس اسی قدر جو ہے ثواب پائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کی مثال دی ہے آپ نے فرمایا صحیح جڑا تو رسول ہجرت بہت بڑا عمل بہت بڑی میکی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک کافر اسلام لاتا ہے تو اسلام لانے سے اس کے پچھلے سارے گناہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہو گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے ہجرت کرنے سے بھی انسان اسی طرح سے گناہوں سے صاف ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں پھر سے اس کا گویا نامال پھر سے گویا شروع ہوتا ہے اتنی عظیم میکی اللہ سے فرماتے ہیں اگر ہجرت جیسا کوئی عمل بھی ہجرت کسے کہتے ہیں اللہ کی قاطر دین کی خاطر آپ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہوتے ہیں کسی جگہ آپ کو دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے دین پر عمل کرنے کی آزادی حاصل نہیں یا آبار رہنے میں آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا دین کتنے میں پڑ جائے گا آپ کا ایمان کتنے میں پڑ جائے گا میں اس نیت سے آپ اپنا محلہ بدلتے ہیں آپ اپنا شہر بدلتے ہیں اپنا اسٹیٹ بدلتے ہیں اپنا ملک بدلتے ہیں اسے ہجرت کے بہت بڑی نہیں تھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں؟ اس ہجرت میں بھی ظاہری طور پر شہر کا بدلنا ناکافی ہے ظاہری طور پر ملک کا بدلنا ناکافی ہے جب تک کہ اس کے پیچھے نیت نہ ہو آپ فرماتے ہیں خان ہے ہجرت اللہ و رسول صحیح رت و اللہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ہجرت کی ہو اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہوئی ہجرت ہو لی دنیا جو سی بوڑھا کوئی شخص ہجرت جیسا جیسی عظیم نیکی کی کرے مگر دنیاوی مقصد کی خاطر کرے ہجرت کر رہا ہے وہ. ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جا رہا ہے ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر جا رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ یہاں کاروبار اچھا نہیں ہو, رہے. وہاں اچھا ہو رہا وہاں کاروبار اچھا ہوگا کوئی مسئلہ چھوڑ کے مدینہ آ رہا ایسے نہ بوئی میں اور نیت یہ ہو کہ جو ہے وہ اچھا میرا کاروبار سیٹل ہو جائے گا ابھی میتھ یا ہجرت کرے کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے تو ہجرت ہو اسے وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے ہجرت کا جواب اسے ملے گا نہیں اب اس نے صحیح بخاری میں سجیس کے شرع کرتے ہوئے ایک تاہر کے بارے میں لکھا آسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یا عورت سے شادی کرنے کا جو ذکر کیا پس منظر گیا کہا کہ جب آدھے نبوی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ سے مدینہ حجرت کر رہے تھے خالصت عنی اللہ اور وہ ہجرت کے عظیم سواب سے نوازی دار رہے تھے وہی ایک صاحب ایسے تھے جنہوں نے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی لیکن اس ہجرت کے پیچھے ان کی نیت یہ تھی کہ مدینہ میں ایک خاتون تھی نام کی اس خاتون سے شادی کرنا ان کا مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر میں فرمایا کہ جس نے مکہ سے مدینہ اجرت کی اور شادی کرنے کے اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا اسے بس جو ہے وہ عورت ملی وہ شادی ہو کی ہو جائے گی وہ تمنا پوری ہو جائے گی عجر و ثواب تو اسے ملے گا نہیں اسی لیے وہ صاحب مہاجر قائد کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے محرم بھائیوں نیت نیت کو درست کرنا بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے شیطان بڑا نرد شناخت ہے شیطان بڑا نفل شناخت ہے شیطان بڑا چالواز ہے بڑا مکار ہے بڑا عیا ہے وہ سب سے پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان کو کسی طرح سے نیکی سے ہی روکے عمل سے ہی روکے لیکن جب وہ انسان کو عمل سے روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے نیکی سے روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے عمل کرنے والے کی نیت پر عمل کرتا ہے تاکہ جب میں اسے عمل سے نہیں روک سکا نیکی سے نہیں روک سکا کم از کم اس کی نیت میں فلن کو ڈال دوں نیت میں فزاٹ ڈال دیتا ہے بگاڑ ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ عمل بجائے اس کے اجر و شواب کا باعث بنے اردا جو ہے عذاب کا باعث بن جاتا ہے اس لیے اپنی نیتوں کا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اپنی نیتوں کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہم صدقہ کر رہے تو کس نیت سے ہم نیک بن رہے تو کس نیت سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت مشہور محسد بڑے مشہور بزرگ نیت فیناسن پریواری میرے نزدیک میری زندگی میں اصلاح نیت سے زیادہ مشکل کام میں زندگی میں نہیں دیکھا میری نیت بار بار بدل جائے گی ناسن پریواری نیت کو درست کرنا نیت کو سدھارنا نیت کی اصلاح میری نظروں میں جت قدر مشکل کام لگا اس زندگی میں اس قدر مشکل ترین کام میری زندگی میں اور کوئی نہ تھا محمد منقزیر رحمت اللہ علیہ ثقافت میرے نفس سے مجھے چالیس سال مجھے آدھا کرنا پڑا اسے درست کرنے کے لیے چالیس سال تک میرے دل سے میرے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑا اسے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لانے کے لیے اور اس کے اندر خلوص پیدا کرنے کے لیے ہمارے اخلاق ہیں ہمارے معدین ہیں جو سبحان اللہ بڑے نیک تھے بڑے اللہ والے تھے اگر ان کا یہ عالم ہے کہ انہیں اپنی اصلاح نیت میں اس قدر دشماریا پیشانی کو اندازہ کرے ہمیں اور آپ کو کس قدر اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا پڑے گا اور کس قدر اپنی نیتوں کا ہمیشہ سے جائزہ لینا پڑے گا مومن کی نیت مومن اپنے دل میں جو ارادے رکھتا ہے جو نیک خیالات رکھتا ہے مومن کی نیت خود ایک مستقل عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھلے سے عملا نیک کام کرے نہ کرے لیکن اس نے جو نیت کی ہے محض ارادہ کرنے کی وجہ سے نیت کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب پالے گا ہاں نیت اور ارادہ کرنے کے بعد اگر بعد میں عمل بھی کر لے تو ڈبل و ثواب تو مومن کی نیت مستدل لکھنے کی ہے مستدل عمل ہے اور کیا قیامت کے روز مومن کا حشر و نشر بھی مومن کا انجام بھی اس کی اپنی نیت کے مطابق ہی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے حدیث میں فرمایا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ اللہ راوی ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والے ایک حادثہ کا ایک حادثے کا ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ حدو جو ہی سنیل کے قریب ایک حادثہ یہ ہوگا کہ فوج کا رس اللہ پر حملے کے ارادے سے نکلے گی بڑی و دشمنان اسلام کی فوج کابت اللہ کو منہدم کرنے کے نکلے گی اور حدیث میں آیا کہ سیامت کے قریب کابت اللہ ڈھا دیا جائے گا حملہ کرنے کے نکلے گی بہر من اللہ جب وہ ایک سے گزر رہی ہوگی یہ فوج مشکین کی اور دشمان اسلام کی تو یو سر کو بھی اول گا میں ساری کی ساری فوج زمین میں دھسا دی جائے گی <آشا> رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا wa wa کہا کہ اللہ کے نبی جب اس علاقے میں زلزلہ آئے گا تو صرف وہ فوج ہی نہیں دسے گی بلکہ اس علاقے میں جتنے لوگ رہیں گے بے گنا لوگ جو اس فوج میں شامل نہ ہوں گے وہ بھی تو زمین میں دھس جائیں گے ان کا کیا جرم ہوگا اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و کہا کہ عائشہ جب وہ زلزلہ آئے گا اس کے ساتھ اس علاقے کے سارے لوگ اچھے ہوں برے ہوں سب زمین میں دزا دیے جائیں گے یہ اور بات ہے کہ انجام کی ایسے بات ہے جن کی نیتیں درست رہیں جن کی نیتوں میں اخلاص رہا جن کے ارادے نیک رہے جو دین اللہ خار کے کے رہے ان کا ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا ان کے ارادوں کے مطابق ہوگا وہ صالحین کے ساتھ اپنے دل میں جو ارادے رکھتا ہے جو تمنائے رکھتا ہے جو آرزوئیں رکھتا ہے نیک ارادے اور نیک خیالات یہ خود اس کے حسن انجام کا بہت بڑا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح نیت نیت نیت کی اس طرح ہمیں بچائی ہے کہ ایک انسان ہے کہ عمل ہی نہ کرے ایک انسان ہے کہ عمل ہی نہ کرے شاید اس, تو اس کا گناہ اتنا زیادہ نہیں کہ جتنا ایک انسان عمل کرتا ہے مگر ریاکاری کے ساتھ کرتا ہے دو انسان ایک عمل ہی نہیں کر رہا ہے سرکاری نہیں کر رہا ہے صدقہ کر رہا ایک شخص ایک شخص سرکار رہ رہے مگر ریاکاری کے ساتھ دے رہا ہے دونوں میں کون بہتر ہے جو صدقہ ہی نہیں کرا وہ بہتر ہے اس دونوں مضری میں دونوں گنےگار ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے لیکن جس نے صدقہ کیا اور ریاستی اور دکھاوے کے جذبے سے کیا اس کا جرم بہت بڑا ہو جائے گا آپ نے مشہور حدیث سنی تھی نشخا شہید عالم مالدار لایا جائے گا اور حریف سے پوچھا جائے گا وہ تو وہ کہنے کے لئے کہیں گے اللہ میں نے جو ہے وہ کہے گا میں نے استفا کیا وہ کہے گا میں نے راستے میں جو بہادری کے جوہر دکھائے اللہ تعالیٰ میری خوش روزی حاصل کرنے کے لیے نہیں اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور قاری کہ القاف سے نوازے تم نے جیس ضرور کیا شہادت ضرور پڑائی مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں اور مالداد سے کہا جائے تم نے ضرور کیا مگر نیتی ہے کے گی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان تین اشخاص کی پہل پہل جائے گی تو یہ لوگ اگر سرے سے عمل بڑا نہ کرتے تو شاید اتنا ہوتا جتنا بڑا کے عمل کر کے کی ہو گیا تو محترم بھائیوں اصلاح نیت بہت بڑی چیز ہے انسان اگر نیت اپنی نیت کو درست کر لے اپنی نیت کی اصلاح کر لے تو عمل کیے بغیر بھی عمل کا جو جواب پائے گا سنندی جانے کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایک مالدار کو دیکھتا ہے ایک مالدار کو دیکھتا ہے یہ غریب ہے, مالدار کو, ہے، مالدار کو دیکھتا ہے وہ اللہ کے راستے میں بے دریف خرچ کر رہا ہے خوب لٹا رہا ہے غریبوں یتیموں بیماروں مسکلوں کو دے رہا ہے مسجدیں منا مدرسے منا رہا ہے یہ غریب یہ تقریب جو مال کی دولت سے محروم ہے اس مالدار کو دیکھ کے تمنا کرتا ہے خواہش کرتا ہے کاش یہ دولت مجھے بھی ملی ہوتی میں بھی جو ہے اسی طرح سے صدقہ کرتا میں بھی اسی طرح سے یتیموں کی ثقالت کرتا میں بھی اسی طرح سے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کرتا جس طرح یہ مالدار کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غریب محض سوچنے کی وجہ سے یہ نیت کرنے کی وجہ سے اس عظیم ثواب سے نوازا جائے گا جو عظیم ثواب کی یہ مالدار پیسہ میں بھی اس طرح سے سوچنے اور اس طرح کا ارادہ کرنے اور اس طرح کی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک ثواب سے نوازیں گے کہ جس نے کہ جس کے پاس علم نہیں وہ ارادہ رکھتا ہے محض اس لیے مومن کی نیت ایک مستقل نیکی ہے نیتوں کا محاسبہ اور جائزہ کرتے رہنا چاہیے ہاں شریعت نے بات ضرور بتائی ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اللہ کے خاطر کرتا ہے اللہ کے خاطر کرتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے جنگت کے اصول کے لیے کرتا ہے لیکن اس عمل کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں ہر جگہ اس کے چرچے ہو رہے ہیں حالانکہ اس کی اپنی نیت نہیں ہے تعریف کمانے کی اس کی اپنی نیت نہیں ہے دکھا رہے کی یہ تو خارصد وجیلہ کر رہا ہے مگر لوگ اس کی نیکی اس کی صانیت اس کے تقوے کے بنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ مومن کی مومن کی عظیم خوشخبری ہے آپ صلح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہے سولہ سو شوارہ انیسویں پارو پرانی مجید نے نقل کی ہے ہم میں سے دعا یہ بھی ہے لسان کہ پیغمبر یہ دعا کریں پرور دکھانا آنے والی نسلوں میں میرا نامے نیک رکھ میرا ذکر خیر رکھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشن اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے ساتھ اگر بندے کو نام نیک ملتا ہے شہرت ملتی ہے تو یہ چیز ان شاء اللہ اخلاق کو نیت کی منافی نہیں ہے ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا تاکہ اللہ کے نبی میں نیکی کرتا ہوں میں نیک کام کرتا ہوں اور میری نیت ہرگز ہرگز شہرت ناموری ریاکاری دکھاوے کی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود لوگ میری تعریف کرتے ہیں اس کے باوجود لوگ میری تعریف کرتے ہیں اللہ تبھی کیا یہ تعریف مجھے نقصان پہنچائے گی میرے عمل کے سوال کو کم کر دے گی میں بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں کو شرال کہا دل وشرال مومن کہا کہ سننے عمل کرتے ہوئے خلوص نیت سے کیا اس کے باوجود اگر تمہاری تمہارا ذکر خیر لوگوں میں ہو رہا ہے لوگ تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے بشارت ہے تمہاری لیے خوشخبری ہے قیامت کے دن جو تمہارا نیک انجام ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک انجام کی ایک جھلک تمہیں دنیا ہی میں دکھا دی آپ نے مشہور حدیث بھی سنی ہے آپ نے مشہور حزیز سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے پڑوسیوں میں سے چار پڑوسی اس کے حق میں گواہی دے دیں چار اچھے ایسے پڑوسی جو نیکوں مستفی ہو مومن کا انتقال اور چار پڑوسی گواہی دیں کہ بڑا اچھا انسان تھا بڑا نیک انسان تھا بڑا خوش اخلاق تھا اللہ تعالیٰ سلفیام فرمائیں گے ایسے انسان کے سلسلے میں کہ سب قابل تو ہی مقوم تھی تم نے اپنے علم کے مطابق اس کی تعریف کی میں نے تمہارے علم کو اس کے حق میں قبول کر لیا اور اس کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا جیسے تم تعریف کر رہے ہو ہاں اس کے کچھ گناہ بھی ہیں اس کی کچھ غلطیاں بھی ہیں جو تم نہیں جانتے میں نے ان غلطیوں کو معاف کر دیا میں نے ان حکیوں کو معاف کر دیا تو پڑوسی ہونے کی حیثیت اس نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ تم آج اس کی تعریف کر رہے ہو تمہارے علم کو اس کے سلسلے میں قبول کرتے ہوئے میں نے اسے معاف کر دیا سمودرم بھائیو ہماری شریف نے دیکھیے ترادم پیش کیا ہے ایک احتجام رکھا ہے انسان خالصتاً خالصلہ عمل کرتے ہوئے اگر یہ چیز اس سے ملتی ہے ہاں وہ اس کو اپنی نیت کا حصہ نہ بنائے وہ اس کا ارادہ نہ کرے وہ اپنی عمر سے نہ چاہے وہ تو جنت چاہے اللہ کی دی چاہے خود بخود یہ چیزیں مل رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اخلاص کی کچھ پہچان ہے آدمی کے مخلص ہونے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں اخلاص کی کچھ پہچان ہوتی ہے جس میں بنیادی پہچان یہ ہے کہ آدمی کے مخلص سونے کے لیے آدمی کے خالص ہونے کے لیے کہ آدمی کے اندر ہر پرستی کا جذبہ پایا جائے آدمی کے اندر ہر کا جذبہ پایا جائے حقی کی اجتفا کا جذبہ پایا جائے جس کے اندر اجتباعی حق کا جس قدر جذبہ پایا جاتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسی قدر مخلص ہے وہ اسی قدر مخلص ہے اگر اجتباع حق کے بجائے خاندانی روایات معاشرے کی رسومات ان جیسی رسومات اور ان جیسی روایات کی تکلیف سے جذبہ انسان کے اندر پایا جا رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان اس قدل اخلاق سے خالی ہے اخلاق سے دور ہے مخلص انسان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر حق کی اصطبا کا جذبہ ہوتا ہے اسی لیے آپ قرآن نے کہا پروین کہا کہ ایمان والو ہمیشہ سے منصف بنو انسان کے ثقافت پر قائم رہو بات تمہاری اپنی ذات کی کیوں نہ ہو اور تمہارے اپنے والدین کی کیوں نہ ہو تمہارے اپنے والدین بھی اگر غلطی کرتے ہیں والدین کی غلطی کو غلط تو ہو والدین بھی غلطی کریں ان والدین مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے والدین ہیں ایک طرف کوئی دوسرے رشتہ دار ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلطی ہمارے والدین کی ہے اور ہمارا جو دوسرا رشتہ دار ہے وہ بڑھا تے ہمارے والدین کی جانب سے زیادتی ہوئی ایسا نہیں ہونا کہ ہم والدین کی محبت کی خاطر واہ اپنے جو رشتہ دار جو کہ مظلوم ہے وہ سوکھتا کا چہرا ہے غلطی والدین کی ہوگی لیکن ہم گستادی نہیں کریں گے اچھے انداز میں محبت سے پیار سے سمجھائیں گے والدین کو قرآن کہتا ہے انصاف کے علم بردار بنو بھلے سے اپنے والدین کا بھی معاملہ کیوں نہ ہو بولو والدہ صفل والدین والا تو زمانے جاہلیت میں جاہلیت لوگ کہا کرتے تھے مظلوم کہا کہ کسی بھی معاملے میں مدد کرنے کا معیار یہ ہے اپنے بھائی کی مدد کرو اپنے خاندان والے کی مدد کرو اپنے ساتھی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہے ضرورت بھی اس کی مدد کرو اگر وہ مظلوم ہے تو بھی مدد کرو ظالم ہے تو بھی اس کے ساتھ مل کے ظلم کرو تم بھی یہ زمانے جاہلیت والے کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسوم کو بدل دیا جملہ تو آپ نے یہی رکھا انس وقا کر ظالمان و اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کربی ہمارا بھائی مظلوم ہو اس کی مدد کرنا اس وقت ہمیں تو معلوم ہے لیکن ظالم ہونے کی صورت میں مدد کرنے کی کیا معنی کہا تمہارا بھائی ظالم ہو تب اس کی مدد کرنے کی معنی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو ظلم سے اسے روکو تو اخلاق کی بہت بڑی پہچان ہے محترم بھائی انسان کے اندر اتفاع حق کا بنایا جائے یہ اگر نہ ہو تو پھر اس کی نیت میں یقیناً کھوٹ ہے حق کے واضح ہونے کے بعد حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے اس کی نیت میں فزاد ہے اس کے دل میں اقبیت ہے اس کے دل میں قومی حمیت ہے اس کے دل میں مسرقی مسرقی کی رتیں یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور رض القاعل حمی وہ ریان ذالیفی صدی اللہ اللہ کہ بھی ایک شخص یاد کرتا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اسے بہاد ہو گئے ہیں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے کرتا ہے ایک شخص لڑتا ہے جہاد میں شریک ہوتا ہے قومی حمیت اور قومی غیرت کی خاطر شریک ہوتا ہے کہ اپنے قبیلے اور برادری کا نام بلند ہو اور تو ان میں سے کون جو ہے جس کا جہاد اللہ کے راستے میں ہوگا آپ نے فرمایا منفاثی سب اللہ ہی العلیہ فہو اللہ جس کے جہاد کے پیچھے نیت یہ ہو کہ اللہ کا کلیمہ بلند ہو اسی کا جہاز فی اللہ ہوگا اس سے ہکر کر برادری کا نام روشن ہو قبیلے کا نام روشن ہو قوم کا نام بلند ہو میرے چرچے ہو یہ سب چیزیں ایسے لوگوں کا جہاز ناقابل قبول ہے اگر سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہی میں کیوں نہ لڑ رہے ہوں اخلاص کی پہچان یہ بھی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہی کام اگر دوسرا کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے ہم جو نہیں کر رہے ہیں وہی اگر دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمیں خوشی ہونی چاہیے ہم نے صدقہ کیا مثلا ہم صدقہ کرتے ہیں اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی رشتے دار ہو کوئی دوست ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو ہمارا دشمن ہی صحیح وہ صدقہ کر رہا ہے اس کو دیکھ کر اگر ہم جلتے ہیں حسد کرتے ہیں یہ اس بات کی علاوہ تھی کہ ہماری نیت میں کھو ہے ہم نے جو صدقہ کیا ہے یہ شہرت اور ناموری کے لیے کیا دوسرے کے سرپے کو دیکھ کر جلنا یہ اس بات سے دلالت کرتا ہے کہ ہمارا صدقہ اخلاص نیت کے ساتھ نہیں ہوا ہے اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں انہیں نیکی ہی دوسرے کو کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہو ہم مسجد بناتے ہیں بڑی خوشی سے بناتے ہیں لیکن ایک دوسرا شخص مسجد بناتا ہے اسے دیکھ کر بھی خوش ہونا چاہیے اگر ہم یہ کہیں ارے وہ مشہور ہو جارہا ہے اس کی مسجد میری مسجد سے اچھی ہو رہی ہے میری مسجد سے بڑی ہو رہی ہے اگر یہ جذبہ انسان کے اندر آ جائے یہ انسان کے اندر پائے جانے والے جذبے دیا کاری اور نیت کے فساد کی علامت ہے تو خلوص کی ایک پہچان یہ ہے کہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں وہی نیکی دوسرا کرے اسے دیکھ کر خوش ہونا چاہیے اور خلوص کی ایک علامت یہ بھی ہے خلوص کی پہچان یہ بھی ہے جہاں انسان کے مخلص انسان دوسروں کی نیتوں پر خامقا شک نہیں کرتا دوسروں کو بھی مخلص سمجھتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل آسانی سے آن کی آن میں حل ہو جاتے کیسے جنگ احمد کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے ساوی رسول حضرت حضیر کا ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن چل رہی تھی حضرت حضیفہ کے والد میدان جنگ میں شریک ہونے کے لیے تحاد میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے مگر راستے کا انتخاب انہوں نے غلط کیا وہ اس سل سے آئے جہاں مشرقین کی فوج ٹہری ہوئی تھی مشرقین کی فوج جہاں ٹھہری ہوئی تھی ادھر سے آ رہے تھے حضرت حذیفہ کے والد مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے کے لیے جنگ کا شور جنگ کا ہنگامہ اور غبار آلود ہوتا ہے اس ساری فضا غبار آلود ہوتی ہے ایسے میں جو ہے صاحب کے رضوان اللہ علی مجمعین نے یہ سمجھا کہ یہ صاحب جو آ رہے ہیں یہ بھی کوئی مشرقین میں سے کوئی شخص ہے جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے حضرات صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمعین آگے بڑھے سلمان لے کر آگے بڑھے کئی صاحبہ یہ سمجھ کر کہ کوئی مشرق ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے حضرت عزیفہ بھی نیمان وہ پہچان چکے تھے کہ وہ ان کے اپنے والد ہیں جب حضرت حذیفا نے صحابہ کو ان اپنے والد کی ڈائریکٹ تلوار لے کر پڑھتے ہوئے دیکھا چل آواز دی انما ہوا ان کہا کہ میرے ساتھیوں وہ دشمن نہیں وہ مشرک نہیں وہ میرے باپ ہیں وہ میرے باپ ہیں جنگ کا ہنگامہ کہاں سے آواز سنائی دے گی حضرت صاحب اقراب اللہ علی مجموعی آگے بڑھے اور انہوں نے قتل کر دیا انہوں نے قتل کر دیا مانو کہ حضرت حضیفہ بن یمان کا ان حضرت حضیفہ بن یمان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو قتل ہوا دیکھے اور جن صحابہ کے ذریعے غلط فہمی سے قتل ہو گیا اس کے سوا کچھ نہیں تھا حضرت عرضیفا نے کہ یا اللہ اللہ میرے بھائیو اللہ تمہیں معاف فرمائے اللہ تمہاری غلطی کو معاف فرمائے اور کرو وہ جانتے صاحبہ کا عزر جنگ کا موقع ہے ہنگامہ ہے ہے شور ہے، فضا کمار آلود ہے ایسے میں آدمی کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اس عزر کو جانا اور اپنے ساتھیوں کی نیت تو شک نہ کیا بلکہ الٹا ان کے عزر کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں بڑے بڑے مسائل شرکیوں میں ہم ہو جاتے ہیں اور جہاں اخلاص نہ ہو نیتوں میں فساد ہو نیتوں کا کھوٹ ہو ابیت ہو وہاں چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی بڑا بنتا ہے مسئلہ حل ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدارک کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ کو جو ہے اس کی ان کے والد کی بیت المال سے دیت دے دی ایک جان کی دیت کیا ہے سو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفا رضی اللہ عنہ کو سو دے دیے اور حضرت حضیفا کی کردار کی بلندی مناظر کیجیے حضرت حضیفہ نے وہ سو بھی لینے کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا بیت بےت میں صدقہ کر دیا کتنا عظیم کردار ہے حضرت صاحب رسمان اللہ علیہ مجمعین کا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں کوئی عام انسان ہو وہ روا دیتا تم نے آمدن کیا جان بوجھ کر کیا دشمنی رکھ کر کیا میں چلا رہا تھا میں بول رہا تھا اس کے باوجود تم نے کیا مسئلہ بنانا چاہیں تو بڑا مسئلہ بن سکتا ہے مگر سبحان اللہ جہاں اخلاص ہوتا ہے جہاں خلوص ہوتا ہے بڑے بڑے مسائل آن کی آن میں حل ہو جائے کرتے ہیں محترم بھائیوں آج اس کی بڑی ضرورت ہے اسلامیت کی بڑی ضرورت ہے ہماری نیتوں میں کاری دکھاوا شہرت اور ناموری جیسے کتنے جذبے ہو چکے ہیں اسی لیے اپنی تمام نیکیوں کو برسر عام کبھی کبھی ہماری کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جو نیکیاں صرف اللہ کے علمی ہو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی نہ جانتو ہم اپنی زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی ضرور کریں جس نیکی کا علم مخلوق میں سے کسی کو نہ ہو آپ نے فرمایا کل عشر کے میدان میں جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا وہ رجول ان کا سد دفعہ صدفہ تعالیٰ شیمار ہو ما پہ کوئی وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس نے دانے ہاتھ سے صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم کہ دانے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے زندگی میں ایسی کچھ نیکیاں ضرور ہونی چاہیے کل حصل کے میدان میں ہمارا نام امان ہمارا اما ہمارے امال کا دفتر جب کھولا جائے ایسی کچھ نیکیاں اس میں ضرور ہونی چاہیے جن کا علم کے سوا کسی تیور مخلوق کو نہ ہو اور یہ اس پر میں آپ کو اس غلط سے مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز میں کھڑ جائے اور زبان سے کہیں کہ جو ہومام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں چار ہزار پڑھ رہا ہوں یہ سب سے نیت کہتے ہیں دل کے علاقے کو نیت کا محل دل ہے دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں تو لہذا نیت کو زبان سے ادا کرنا اس کا نام نیت نہیں بلکہ بولتا یہ سدارتھ ہے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ یاری مجمعین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک, ذکر ایک ایک دعا چھوٹے چھوٹے اذکار بھی جو روایت کیے اگر نبی کریم صلی اللہ وسلم زبان سے نیت کیے ہوتے تو ضرور وہ الفاظ سے روایت کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کن الفاظ میں نیت کی حدیث کی کتابوں میں کسی ضعیف حدیث میں بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے کبھی زبان سے نیت کی نماز وغیرہ میں سب تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو کہتے ہیں اپنی نیتوں کا محاصرہ اپنی نیتوں جائزہ رب سے دعا کے کہنے والے کو سننے والوں کو ہم سب کو نیت کی فرمائے شیطانی جائزان اور, اور, اور نیت کے فساد محفوظ رکھے آمین رب قرآن